ہم نے تو سنا ہے کہ ہمارے اکابر ایسی توجہ نہیں دیا کرتے جی ہاں ہمارے اکابر کیا قسم کے تصرفات شاید نازر ہوا کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اپنے دل کی توجہ ہر تالا سے ہٹا کر اس مریض کی طرف کرنی پڑتی ہے جس سے ہمارے اکابر کی غیرت آڑے آ جاتی ہے یہ حضرات تلقین دعا سے کام لیتے ہیں جو کہ اقرب اللہ سننا ہے ہاں کیونکہ کبھی کبھی آپ سے اسلم سے بھی تصرفاتے ہیں اس لیے کبھی توجہ بھی کر لیتے ہیں جس کے درجہ اجتماعی سے بھی ہلکا مطالعہ کا کام دیا جاتا ہے شکر کے بارے میں تمہارے اکبر کی کیا تحقیق ہے کسی حال کے غلبہ سے ظاہر اور باطلی احکام میں تمیز کا شکر کہلاتا ہے اور اس امتیاز کا واپس آنا سو ہے حضرت عمر السلام آپ سے یہ کہنا کہ آپ عبداللہ بن ابئی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا یہ وہ اس اللہ کے غلبہ سے سکھ کی وجہ سے تھا کیونکہ بعد میں جب اس سے فاق تو, تو خود فرماتے ہیں تو مجھے اپنی اس ضرورت پر تعجب ہوا ناطیسین کوئی حالت زیادہ پیش ہے لیکن کبھی کبھی حال کے بہت کمی ہونے کی وجہ سے کاملین کو بھی پیش آ سکتی ہے جیسے کہ ازر عمر کے ساتھ پیش آیا اگر کسی حالت سے سکر کی حالت میں کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو شریعت کے مطابق نہیں تو جب اس کو افاقہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے شخ کی حالت میں اشک ندامت اور استغفار سے اس کی تلاشی کرنی چاہیے کی حالت میں ضبط لازمی اگر اگرچہ حالت سکل میں الفاظ گناہ میں نہیں آتے کیونکہ اس وقت بہوش میں نہیں ہوتے لیکن چونکہ صحب نہیں ہونا ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس لیے صحفہ لازمی ہے تاکہ کسی ممکن غلطی کی تراشی ہو جائے قبض اور بست کیا ہوتے واردات کا انتخاب جو کسی مسئلہ سے ہوتا ہے قبض چلاتا ہے اور ان واردات کا حاصل ہونا بس جب محبوب کی تجلی جلالی سالک پڑتی ہے تو اس سے دہشت گازی ہو جاتی ہے اور عالم خوف میں دل ہو جاتا ہے جس سے اس کے دل کا سرور اطمینان تحسنحس ہو جاتا ہے اور سالک اپنے آپ کو مردود خیال کر کے زندگی سے تیزار ہو جاتا ہے کیونکہ جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تو اب بظاہر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس محبوب نے اسے چوڑا اس سے غموں کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعض اوقات خود کشی دنوں بتا سکتی ہے اس وقت شیخ کامل کی بڑی ضرورت ہے جو اس کی تسلی اور توجہ سے مدد کرتے ہیں جب تک کہ وہ سالک سے نکل نہ جائے کیا قبض میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتی ہے اس میں بہت ساری مسئلہ ہو سکتی ہیں جس کی تفصیلیاں ممکن نہیں البتہ مختصرا یہ سمجھنا کہ ہم یہاں پر آزمائش کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں ہر طرح ازما سکتے ہیں دوسرا اچھا عمال کرتے کرتے سال ایک میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کی وجہ اپنے اوپر نظر ہوتی ہے قبض میں اس کی نظر محبوب کی جلال اور استرنا کی طرف کر دی جاتی ہے جس سے تکبر کی جڑ کر جاتی ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبض کو لطف مصورے سے کہتے کیا ہمیشہ قبض ان ہی وجوہات سے ہوتا ہے نہیں کبھی کبھی اس قسم کے حالات سوئی اعمال رشتے حرام یا کوئی اخلاقی غلطی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اس وقت استغفار ہی اس کا علاج ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ قبض ہے یا سزا کہ اس کامل اسی لیے تو ہوتا ہے اس کے ساتھ رابط رکھا جائے قبض سمجھ کر صبر کرنا اور صلاح کے انسان سے استغفار کرنا مناسب علاج معلوم ہوتا ہے مشاہدہ سے کیا مراد ہے کسی امر کے استحجار کا دل پر غالب ہو جانا اصطلاح مشاہدہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا استحظار اگر نصیب ہو جائے تو مشاہدہ کہلاتا ہے اس کو کیسے حضور کہتے ہیں بندہ اس کے دوام کا متحمل نہیں ہوتا اس لیے دوسرے عمال میں اس کو مشغول کر دیا جاتا ہے حضرت حنض اللہ حضر السلام سے لمبی حدیث میں روایت ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ رسول میں جو ہوتے ہیں اور آپ اسلم ہم کو دو دخ بار دلاتے تو ایسے کہ ہم آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کرامت کس سے کہتے ہیں اگر نبی کی کسی کے کسی مرتبے کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام فادر ہو جائے جو کہ عام لوگ نہیں کر سکتے وہ کرامت پھیلاتا ہے ہر عجیب کام کرامت نہیں ہوتی پس اگر کوئی فاضر کو فاضر ہے یا بدتی اگر مسلم ہے اس کے ہاتھ پر کوئی عجیب کام واقع ہو تو اس کو اجتاج اس کہیں گے موجودہ اور کرامت میں فرق کیا ہے موجودہ اور کرامت میں کمی اور کیفیت کا فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خیال ہیں۔ صرف بندے کے ہاتھ پر اس کا ہوتا ہے لیکن موجودہ نبی کے نبوت کے کی نشانی کرامت والے کتا دلائی ہوتا ہے کیا اصحب کرامت ان حضرات سے جن کے ہاتھ پر کرامت واقع نہیں ہوتی افضل ہوتے ہیں نہیں ورنہ وہ صحابہ جن کے ہاتھ پر کرامت واقع نہیں ہوا وہ نولیات سے کمتر قرار پائیں جن کے ہاتھوں پر کثیر تعداد کی کرامات واقع ہوتی رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو کرامت پھر کس لیے ہوتی ہے جیسا کہ کہا گیا کہ تائی دلائی کے کی اظہار کے لیے ہوتا ہے بعض رات کو اس کے ظہور ضرور کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے ہاتھ پر کرامات واقع نہیں ہوتے جہاں تک قرب کی بات ہے اس میں کرامت کو دخل نہیں کیونکہ اس کا مطلب لسانی سے بھی کم ہے ایک شخص سے اس کے ہاتھ پر بڑی کرامت واقعی اور دوسرے شخص کو اس وقت ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی ملی تو پہلے کے قرب میں کرامت سے کوئی اضافہ نہیں ہوا جبکہ دوسرے شخص کے قرب میں سبحان اللہ کہنے سے اضافہ ہوا کیا کرامت ولی کے ارادے پر ہوتی ہے ضروری نہیں بعض دفعہ خود اس والی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہاں بعض دفعہ پتہ چل بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کا پر بھی گرامت کا اظہار کروا دے کش سے کہتے ہیں کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کشف کسی پردے والی چیز کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدائش کی ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں یا ہوں گے ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی پر ظاہر کر دے تو ہی کش کو نہیں کہلاتا ہے اس میں کافر مسلمان کی بھی تختیص نہیں کیونکہ دنیا کی چیزیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ بات کی نظر تیز وبا کو کم دیتے ہیں اس طرح کسی پر زیادہ چیزوں اور واقعات کو ظاہر کرتے ہیں کسی پر کم اس طرح بہت سے علوم و معارف و اسرار ہے جو عام لوگ کے دسترس سے باہر اور باق خوش قسمتوں کو ان میں سے کچھ حصہ فرماتے ہیں اس کو کش کے لائی کہتے ہیں یہ البتہ ایک نعمت عظیم ہے لیکن اگر اختیار وجہ سے کوئی بھی اس کے در پہ نہ ہو کیونکہ قبولیت کا دار مدار معلوم چیزوں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پڑے بس جتنا علم ضروری ہے اس کا تو حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ کشبی اور اختیاری ہے اور جو غیر اختیار ہے اس کے بارے میں فیصلہ اللہ پر چھونا چاہیے جو بات سے معلوم ہو کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے چاہے اس کو کشپ ہو یا نہ ہو کیونکہ شریعت وہی سے ہے اور ہمارے کشپ کا کوئی اعتبار نہیں ٹھیک بھی ہو سکتے اور اس غلطی بھی پس یقینی کے مقابلے میں زونے کی کیا حیثیت ہے کیا کشف میں اپنے اختیار کو دخل ہے ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کسی وقت اختیار دے سکتا ہے ورنہ بعض اوقات صاحب کشف کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت وہ کام ہو جاتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ پر ہے اگر کشف شریعت کے مطابق ہو لیکن دو کشفوں میں اختلاف ہے تو کس کو ترجیح دی جائے اگر دونوں کشف ایک شخص ہے تو آخری کش کو ترجیح ہوگی اور اگر مختلف شخص کے ہیں تو جو ہوش میں اس کی کش کو ترجیح ہے اور اگر دونوں ہوش میں ہیں تو جس کا کشف اکثر شرح کے مطابق ہو اس کے کشف کو ترجیح ہے اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس میں آثار قبولیت زیادہ نمایاں اس کو ترجیح ہوگا اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو جس کو زیادہ دل قبول کرے اور اگر ایک کشف ایک شخص ہے اور دوسری جماعت کا تو جماعت کو ترجیح ہے لیکن اگر وہ اکیلے تنہا زیادہ ہے تو پر تنہا اس کا کش زیادہ قابل اعتبار ہوگا کسی کے دل میں اگر حقائق و معرف نزول کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جیسے سیریا ابو سلیمان دارانی کا کول ہے کہ اس کو دو گواہ پر پیش کرنا چاہیے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قائد کرے تو قبول و یہ حقائق و معرف کیسے حاصل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے تو خود ہی حقائق و معرف منقشف ہونے شروع ہو جائے دینی اندر خود علوم انبیاء بے کتابوں بے مودی اوستا بلی سے کیا مراد ہے بلی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اولیاء اللہ کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں تشریع اولیا اور تسین اولیا تشریع اولیاء انبیاء کرام کے نائب ہوتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت پر معمور ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑے کو خطب ایرشاد کہتے ہیں تصوین فرشٹر ہوتے ہیں ان کے ذمہ جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں یا عموماً خستال ہوتے ہیں اس لیے عام لوگ اس کو ان کو پہچان نہیں سکتے ان میں سب سے بڑے کو کچھ بھی تسوین کہتے ہیں بعض اللہ کرام کو اللہ پاک نے صرف ابنی لے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں مست ہوتے ہیں ان کو کسی اور چیز کی پروانی نہیں ہوتی ہے ان میں سے بعض کو اللہ پاک نے مخلوق کے نظر سے چھپایا ہوتا ہے اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا کہتے ہیں کہ اولیاء میں بعض بھی ہوتے ہیں. یہ مجذوب کون ہوتے ہیں عوام مجذوب ان کو کہتے جو شریعت پر نہیں جلتے لیکن ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے مجذوب اصل میں ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہیں ان میں سے بعض کا ہوش ہوا بالکل ختم ہو جاتا ہے جس سے وہ مرفول قلم ہو جاتے ہیں اس لیے ان پر شریعت کے احتامات لاگو نہیں تھے ان حضرات کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے لیکن لوگ لیے قابل تکلیف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ان کی بیدا بھی نہیں کرنی چاہیے اس لیے اگر کبھی سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ ایک کا حاضر ان کی خصلوئی کی خدمت بھی کرنی چاہیے لیکن ان کی تکلیف ہرگز گرد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریر کی توہین ہوگی جس کی قطر اجازت نہیں بعض کا اور ختم تو نہیں ہوتا لیکن کیونکہ راستہ ایک ہی جسم پھر ہوتا ہے اس لیے حضرات عموماً دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے البتہ ان میں سے بعض کو بعد میں اصلاح کے طریقوں سے گزارا جاتا ہے جس سے ان کو بھی راستہ نظر آ جاتا ہے ان کو باقاعدہ جاتا ہے ایسے اضراط کو مضبوط سالتے ہیں ان کی تکلیف میں بڑی برکت ہوتی ہے کیونکہ یہ مقبول بھی ہوتے ہیں اور آرے بھی کیا سلوک طے کرنے کے بعد بھی جذب ہو سکتا ہے یعنی کیا وہ اس کی طلب کاٹ سکتا ہے جی ہاں بعض لوگ باقاعدہ سلوک طے کرتے ہیں اور جب رضائل سے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور سزائے سے ان کا قلب آراستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجیدی جذب ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے ایسے لوگ کو سالک مزدور کہتے ہیں یہ ہی بھی مقتدہ بن سکتے ہیں اور ایسے لوگ اس طریقے سے چلتے ہیں کیا مزدور بننے کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے یعنی کیا وہ اس کی طلب کر سکتا ہے مجلوب سالک تو اللہ تعالیٰ کے چناؤ پر ہے اس لیے ان کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ان کو کھینچا گیا ہوتا ہے سالک مضدوب میں بھی محنت سلوک کی ہوتی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان کھینچتے ہیں کسی کو جلدی کسی کو دیر سے ہمارا کام تو السلم کے اعتبار کرنا ہے اس میں قرآن پاک ارشاد کے مطابق خود بخود جذب ہے کیا مجذوب کو غیر کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کیا اس سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے غیر کی باتوں کا پتہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے البتہ جس وقت اللہ تعالیٰ جس کو کسی بھی بات کا علم دے تو اس کو اس کے بات کا پتہ چل سکتا ہے ان کو غیر کی خبریں کہتے ہیں اور یہ کشت کی قبیل میں کہتے ہیں تو جن مجاز نقل نہیں ہوتی اکثر ان کو کشٹ زیادہ ہوتا ہے ان سے دعا کی درخواست کرنا ابک ہے کیونکہ نقل نہیں ہوتی کچھ بھی کر دے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات ان کو کشف ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف تو یہ دعا کرنے سے رہے البتہ اپنی کشف بتا دیتے چلیں فائدہ نہ ہو لیکن مجذوب کے پاس جانے میں آخر نقصان کیا ہے کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مجذوبوں کے پاس جانے سے خوش نہیں اچھا سوال ہے مجلوب کیونکہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے اس لیے اہم ممکن ہے کوئی ایسی چیز بتائیں یا کھلائے جس سے ہمارے ہوش و خواص اڑ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ مجلوب کے پاس ہونا چوری کے اوپر چلنا ہے کیونکہ اگر ان کی بات مانی تو شریف کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے جو آخرت کی تباہی اگر بات نہیں مانی تو ارے کو طریقہ بچنے کا نہیں آتا اس پہ بے ہونے کا احتمال ہے جس سے دنیاوی ضرورت کا احتمال اگر ہمارے ہوش و واس اڑ ہو جائیں تو اچھا ہے ہم بھی ہو جائیں گے ہم مضدوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے وہ عمل کے لیے دیے کہ بعد میں مضعوب ہو جاتے ہیں تو عمل کا رشتہ بند ہو جاتا ہے وہ ایک میت کی طرح ہو جاتا ہے دوسرے لوگ ہمارے ذریعے کمائے یا گنوائیں ہماری عمل کی زندگی تو ختم ہو جائے گی اس لیے اس طرح کا مضعوب ہونا گاٹے کا سودا ہے کیا اولیاء اللہ کی یہی میں ہے یا اور بھی ہیں جی ہاں یہ تو صرف اجمال تھا اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دی جا سکتی ہے جیسے شریعت نسرت یا میری کتاب کام و تصوف وغیرہ کتابوں میں کلندر کا بھی ذکر آتا ہے کیا مجذوب کلندر ہوتا ہے اس اسوری کو کہتے ہیں جو امار قلب میں بنسبت نسبت امار کے زیادہ مشہور ہو. قلب تو جانتے ہیں مال کالب کیا ہوتے ہیں امار قلب کے مراد ظاہر شریعت کے اعمال ہیں مثلاً نماز روزہ کا زکات وغیرہ اور اس قلندر ظاہر امال بمقابلہ عمال قلب کے کم کرتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ امال ظاہر ہے اہتمام میں عام اولیاء کی طرح ہو لیکن عمارے قلب میں خاص اولیاء میں ہو اس کے بارے میں جا تفصیل مولانا شفتانی رحمتہ اللہ علیہ کے اندر ملامتی کے بارے میں نظرکار کی رائے کیا ہے ملامتی اولیاء کرام کی وہ قسم ہے جو امال تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخوا کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے ہر کام کو ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو برا آدمی سلتے حالانکہ وہ حقیقت میں اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے مثلاً غسامی رحمتہ اللہ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے تو ایک ہجوم ان کے استقبال کے لیے مایا رمضان شریف کا مہینے تھا آپ نے گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور سب کے سامنے کا لیا سب اُلتے پھر وہ ہوئے کی کہ کیسا ولی کا روزہ کاتا ہے آپ نے ایک رازدان کو بتایا کہ لوگ کتنے سادے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسافر پر روزہ نہیں آخر وہ اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہیں ان سے تو لوگوں کو ان کا فیاض نہیں ملے گا بعض رات کا صرف مخصوص لوگ کے لیے ہوتا ہے اس لیے باقی لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کے معاملات کا حرج نہ ہو اس زمن میں عوام کو ڈاکو سمجھتے ہیں. کتابوں میں مبتدی متوسط منطحی کے الفاظ آتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے مبتدی وہ ہیں جو سلوک کی راہ پر ابھی ابھی قدم رکھ چکے ہوں یہ صارف کے ہوتے ہیں لیکن راستے سے ناواقف ہوتے ہیں متوسط وہ طالبین جو کچھ سلوک توے کر چکے ہیں یہ عموماً احتیاط آشنا ہوتے ہیں لیکن بے اعترالی کے ساتھ عوام زیادہ تر انہی کو کامل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی مثال ہری بری قیت کی ہوتی ہے اور چونکہ ان کے عمل میں رنگ زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ کے لیے جاذب ہوتے ہیں منتحی کاملین ہوتے ہیں ان میں احسیات اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابو الحال ہوتے ہیں اخبابی جانتے اظہار بھی عوام میں ان کی پذیرائی عموماً کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے بعض احوال مبتلیوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی مثال پکی ہوئے فصل کی طرح ہوتی ہے کہ کام کی تو وہی حالت ہوتی ہے لیکن زیادہ بے نظر نہیں ہوتی نسبت کیا ہے نسبت کا مطلب ہے لگاؤ اور تعلق بندے کا حق تعلق کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ جیسے کہ آشک مدی اور وفادار مشروب میں ہوتا ہے بندے کی طرف سے سنت پر چلنے کا اہتمام اور رب کی طرف سے دم بدم کو بولیے یہ نسبت کہلاتی ہے اس کا اندازہ ساملین کو ہو جاتا ہے ورنہ سا تو خود کو ہج درہج سمجھتا در ہے وہ تو اپنے آپ کو مفتلی کے فرق میں بھی نہیں سمجھتا البتہ امتسالم کے طور پر ڈیوٹی سے منہ مو نہیں موڑ نفس کسے کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مفہوم کافی وسیع ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جس سے خواہش کی جا سکتی ہے بعض اس کو مبدا خواہش کہتے ہیں سلوک میں کن چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے چند چیزیں جو کہ سلوک کے لیے زہر قاتل ہیں ان میں تسنو تاجیل وسن پرستی مخالفت سنت اور مخالفت شیخ آتے ہیں ان سے بجنا از حد ضروری ہے اور نصارے کی اکرائی پر پانی کر جاتا ہے تسنع سے کیا مراد ہے مصنوعی طور سے اپنے آپ کو صاحب حال یا بزرگ ظاہر کرنا کے کہلاتا ہے اس سے وہ امور مستثنا ہے جس کی شریعت میں جائز سے حکم ہے کیا تسنوں میں کچھ چیزیں جائز بھی ہیں جی ہاں مثلا دعا میں رونے کے بارے میں اشارے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے یہ گو کے ہے لیکن مطلوب ہے اور مراد سے بطل فاجی جی کا ادارے اگر کسی کو خلافت نہ ملی ہو لیکن وہ مرید کرنا شروع کر دے تو کیا یہ بھی تسن ہے کیوں نہیں یہ تو تسن کی انتہا ہے حدیث شرد میں کہ جو شخص ایسے امر کا اظہار کرے جو اس کو نہیں ملی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دونوں کپڑے جوٹ کے پہن لیے پس بلا خلافت مرید کرنے سر ہی دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بجائے اگر اس سے اس کے مریدوں کو دینی نفع تو ہو تو کیا پھر بھی نجائز ہے جی ہاں پھر بھی ناجائز ہے حدیث شریف میں ہے کہ بعد وفات اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذریعے اپنے دین کی مسرت کرتا ہے پس مریدوں کا نفع ہونا ناممکن نہیں این ممکن ہے کہ ان کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے لیکن خود پیر تو پکڑا جائے گا نا کہ اس نے لوگ کے ساتھ دھو کے کیا دین کی خدمت صرف پیرے میں تو نہیں ہے کوئی بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو دین کا کام کا شوق ہے تو لمکرام کیسا رابطہ کرے وہ ان کو ان کے مناسب دین کا کام سمجھا دیں گے اور نہیں تو موجودہ تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر دین کا کام کرے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ابو حال ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی حال اپنے اوپر کاری کر سکتے ہیں ان کو کاملین میں سے بتاتے ہیں تو کیا یہ تسنوں میں داخل نہیں نہیں کیونکہ تسلوں کی تاریخ یہ ہے کہ کسی کو کوئی حال نصیب نہ ہو اور وہ اس کو ظاہر کرے یہاں تو ان کو وہ حال نصیب ہوتا ہے اگر اگرچہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ان کی مرضی ہوتی ہے بس اس وقت وہ صاحب حال ہوتے ہیں اس لیے ان کو ابو حال کہا گیا تاجیل سے کیا مطلب ہے تاجیل جلدی کرنے کو کہتے ہیں یہاں جو لوگ تمرات میں جلدی کے طالب ہوتے ہیں ان کے اس عمل کو تاجیل کہتے ہیں اچھی چیز میں جلدی کرنا تو مطلوب ہے لیکن اس سے نقصان کیسے ہوا جو عمل اختیاری ہے اس میں تاجیل اگر ممکن ہو تو بعض دفعہ مستحکن ہوتا ہے لیکن غیر اختیاری میں تو کسی نے تاجیل کا نہیں بتایا بلکہ اس میں راضی برضا رہنے کا مر ہے عمل اختیاری اور اس کا ثمر غیر اختیاری پس ثمر جلدی چاہنا تاجر ہوا عمل میں جلدی کرنا نہیں حدیث شریف میں کہ تم سے ہر تم سہارے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرے پس دعا تو بے جلدی کرے اور اس کی قبولیت کی امید بھی کرے لیکن اس کی قبولیت نظر آنے میں جلدی کا تقاضے دل میں نہ لائے اس طرح ذکر تو خوب کرے لیکن اس کے سمراعت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اپنے عمل پر نہیں حاجی امداد اللہ عاج مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے کہ حضرت سو لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لیا لیکن کچھ نہیں ہوا حضرت رحمت اللہ, اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سو لاکھ مرتبہ کلمہ میں پڑھنے کی توسیع تھا فرمائی یہ بات کو سمجھ میں آ گئی کہ تاجیل نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر تعجیل کسی نے کر لی تو اس سے نقصان کیا ہوا ایک شخص اپنے شیخ پر اعتقاد ہو جاتا ہے جس سے اس کے سے محروم ہو جاتی ہے اس سے وہ بعض اوقات اپنا حل کسی اور پر ظاہر کرتا ہے جس سے اس کو روحانی نقصان ہو سکتا ہے ہر جائی پن میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اور کسی جگہ بھی قابل اعتماد نہیں کرتا ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور خطر پھر دنیا والے خرچ مساق بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برے انجام سے بچائے حسن پرستی سے مراد کا عورتوں اور امردوں کو دیکھنا ہے جی ہاں جن کی طرف دیکھنا شران ممنوع ہے ان کی طرف دیکھنا ان کی محبت میں مبتلا حسن پرستی ہے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر میں داخل کیا ہے تو یہ کیسے جرم ہوا جی ہاں یہ انسان کے خمیر میں ہے لیکن چونکہ ہم یہ امتحان کے لیا ہے تو میلان تو ہوگا لیکن ہم ان کے ساتھ دل نہیں لگائیں گے سارا تصوف یہی ہے کہ دل اللہ کے ساتھ لگانا ہے یا جن کے لیے اللہ تعالیٰ حکم اجازت دے پس میلان تو جرم نہیں لیکن ان کی طرف دیکھنے ان کے ساتھ مجالس اور مخاطبت سے احتیاط نہ کرنے میں اللہ تعالی کی ناراضی ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے شیخ کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی کی ذلت و خوارج آتا ہے تو ان گندو سڑوں کی طرف اس کو ڈال دیتا ہے اس سے مراد مردوں سے مل جل کرنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوتا اس لیے ہمارا امردوں عورتوں سے ملنا جلنا شریعت کا احترام سب پر ہے چاہے اثر ہو یا نہ ہو حدیث شریف میں ہے کہ تحمت کی جگہ سے بچو بس جہاں کے امکان ہے وہاں سے بچنا لازمی چاہا اس سے بوڑھے لوگ کی گلیب بھی ٹوٹ گئے جو بڑا میں احتیاط نہیں کرتے کیونکہ ایک زنا ہے جو فرش کا خیل ہے وہ تو ناجائز ہے ہی لیکن ایک عورتوں امردوں کو دیکھنا ہے یہ نظر کا خیل ہے اور اس کو نظر کا دنا کہا گیا ہے بوڑھے دیکھ تو سکتے ہیں اس لیے ٹی وی اور انٹرنیٹ پر عورتوں کا دیکھنا بھی منٹ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بعد نظری سے بچ نہیں سکتے کوشش کر کے دیکھا ہے لیکن کامیابی نہیں کوشش کی ہوگی لیکن ناکافی کیونکہ اللہ والے کی تربیت میں کوشش کرے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اگر ان لوگ کو کوئی معذر شخص دیکھ رہا ہو تو پھر کیا پھر بھی بد نظری کریں گے یا جن کو گور رہے ہیں ان کے بڑے اگر دیکھ رہے ہوں تو کیا پھر بھی ان کو گوریں گے اگر نہیں تو پھر یہ کیوں ہی سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ مراکبہ کسی کا پکا نہیں تو کسی کی تربیت میں اس کو پکا کریں پھر دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے تاریخ میں بڑے بڑے ڈاکو اور رنڈی باز حیات تو ان کی مایوسی کی کیا وجہ ہے ہمت کرنی چاہیے وہ طریقے سے کام کرنا چاہیے ان شاء اللہ یقینی کامیابی ہوگی بعض لوگ تو اس کو تداوی بل حرام میں داخل کر کے جائز سمجھ لیتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے ایسے لوگ کے کفر کا اندیشہ ہے ایسے لوگ کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے آپ نے اس صحابی کی جو دلیل دی تھی زنا سے بچنے کی وہ یہ تھی کہ جب کوئی اپنی ماں بہن کے ساتھ بنا برداشت نہیں کر سکتا تو اس طرح کسی اور کو بھی برداشت نہ کرنے کا پس جب کوئی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کو کوئی گورے تو کسی اور کی ماں بہن بیٹی کو کیسے گور سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنی ماں بیٹی کو کسی کے گورنے پر اعتراض نہیں کرتا جیسا کہ آج کل جدید معاشرے میں بعض جگہ نظر آتا ہے تو کیا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ بھی کسی کی ماں بیٹی کو گورے یہ مثال سلیمن فطرت لوگ کے لیے ہے دیوس کے لیے نہیں دیوس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ دیوس ہے اس کو تو پہلے اس سے نکالنا ہے باقی باتیں تو بعد میں ہوگی امید الج گئے ہوں گے اگر کوئی بات نظرین میں مبتلا ہو تو اس کا آسان علاج اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرے جیسا وہ بتائے اس طرح کرے یہ تو ہے اصل علاج باقی یہ سوچ کہ جن کو میں گور رہا ہوں اگر ان کے بڑوں کو خبر ہوئی تو کتنا بڑا ہوگا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو کیسے موت ہوگی اللہ بچائے یہ بد نظری ایسی بری بلائے کہ ہفتوں کی روحانیت کو آن کے آن ختم کر دیتی ہے سب وقت میں بعض طریقے سنت سے ثابت نہیں تو کیا یہ بھی مخالفت سنت میں آئیں گے اگر وہ طریقے سنت کے ساتھ ٹکرائیں پھر تو مخالفت سنت ہے ہی البتہ جو طریقے سنت کے مطابق تو نہیں لیکن مخالف بھی نہیں ان کو ذرائع کے طور متعارف کیا گیا تو جب تک ان کو ذرائع سمجھا جائے گا ان کے مقاصد نہیں سمجھا جا رہا ہوگا تو اس سے سنت کی مخالفت نہیں ہوگی مشکل ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ مثالوں سے اپنے جواب کو واضح کر سکتے ہیں یہاں ہاں کوشش کر سکتے ہیں کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ایک مشت یا ایک مشت سے کم رکھتا ہے یہ مخالفت سنت ہے اور معائنے میں سے کوئی کم داڑھی رکھ کر روحانی ترقی کی آس لگائے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے لیکن ذکر بالجہ یا مراک کے جو طریقے سنت سے ثابت نہیں لیکن اس کو تعلق اللہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو سنت کی مخالفت نہیں ہے بلکہ علاج ہے اور علاج میں اشتہاد جاری ہے ایک سکی کو کیا کرنا چاہیے ایک سوفی کو صحابہ کے نشے علم پر چلنا چاہیے صحابہ صحیح مستب سنت ہے. اس سے ذرا بر بھی نہیں ہٹنا چاہیے نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی جس طرح صحابہ اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی احتساب کرتے تھے اس طرح صوفی کو بھی کرنا چاہیے اعتبار سنت میں ہی کر ہے حضرت نور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ جس کو دیکھو اللہ تعالیٰ کی قربت اور میت کا ایک عالت میں دعویٰ کرتا ہے جو حج شری سے خارج ہے اس کے قریب بھی نپٹکو آپ نے کہا تھا شہر کی مخالفت سے بھی تریکٹ میں ترقی رک جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے شہر کے اعتبار تربیت باطنی کا بنیادی نقطہ ہے بس مخالف شہر کے ہوتی ہوئی روحانی ترقی کے آگ کیسی لگائی جا سکتی ہے حالانکہ طبی ظاہری میں جس ڈاکٹر حکیم سے علاج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سارے اکلا کہتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر حکیم جس سے علاج ہو رہا ہے اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو صحت کی امید کو زور ہے. تو بات نصیحت جو کہ اس سے زیادہ لطیف اور خفی ہے اس میں کیسے اپنے مالج کی مخالفت کے ہوتے ہوئے فائدہ ہو سکتا ہے کیا شیخ کی مخالفت سے حصرت میں مواخذہ ہوگا شیخ کی کسلن مخالفت سے روحانی ترقی رک روح جاتی ہے اس لیے جو میں مطلوب ہے اس کے محروم میں ہو جاتی ہے پس باطنی امراض کے علاج نہ ہونے سے حصرت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے البتہ اگر کسلن مخالفت نہ ہو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے شیخ کے عدل کو مقدر کر لے تو اس سے دنیا کا نقصان تو ہو جاتا ہے یعنی کہ احتیاط وغیرہ میں تمہ ہو جاتی ہے جو آگے چل کے میں نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن براہ راست دین کا نقصان نہیں ہوتا شیخ کی تعلیمات پر عمل میں لے یا شیخ کے علم میں لائے بغیر اپنے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرے اس سے کیا ہوتا ہے شیخ کے تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی سے پھر وہ نتائج برامد نہیں ہوگئے جو مطلوب ہیں اگر شیخ کو لانا چاہے تو این ممکنہ کی تربیت میں زیادہ نقصان ہو جائے کیونکہ شیخ تو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے جو بتایا تھا اس سے فائدہ نہیں ہوا تو ممکن ہے وہ تشخیص میں غلطی کرے اور آئندہ عدم سے مزید نقصان ہو شیخ کے علم میں لائے بغیر کوئی مجاہدہ کرنا ممکن ہے اس, صلح... اس کی عدم صلاحیت کی, کی وجہ سے کم مجاہدہ کے برکا سے بھی معلوم کر دے کیونکہ استداد کی کمی کی وجہ سے مجاہدہ ٹوٹ سکتا ہے جس سے مت پس ہو کر مجاہدہ کی صلاحیت پر کاری ضرب لگا سکتا ہے اگر کوئی غلطی سے غلط فیر سے بحث کر لے تو اس کی مخالفت سے بھی یہ نقصانات ہو سکتے ہیں ایسے پیر سے تو بیت ہونا بھی حرام ہے اور اگر کوئی کر لے تو اس کو باقی رکھنا حرام ہے اس لیے غلط پیر سے بیت فصل کرنا لازمی ہے لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ پیر من سست اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کار پیر سے بھی فائدہ ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سلسلہ اور صحیح عقیدت پیر اگر بہت زیادہ کامل نہ بھی ہو تو اس کے ساتھ حسن عقیدت اس کے لیے اس کو کامل بنا دیتی ہے نہ کیے کہ بد یا پیر کے کال ہے تحریروں میں تو یہ بھی ہے کہ ڈاکو تیر سے لوگ بیٹھ ہوئے لیکن مرید کے اخلاق کی برکت سے مرید کا فائدہ بھی ہوا اور اس کے پیر کو بھی فائدہ ہوا لیکن ایسے واقعات نادر ہوتے ہیں اور نادر چل ایسے واقعات کی کوئی تقلیل نہیں کرتے ایسے واقعات کی غلط تعویلات تھی تو بلیکی ڈلوں کی ہڈی پکتی ہے اس سے ان واقعات کا صحیح مفہوم لینا ضروری ہوا جو اوپر بیان ہوا اگر کسی کے شیخ کے مزار پر عرس وغیرہ شروع ہو یا کسی اور بدت کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور اگر وصول ہو تو روکنا چاہیے ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عرس کی نفسی برا نہیں تھا اس کو اچھے مقاصد کے لیے شروع کیا گیا تھا جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی ولی کے متعلقین کو سال میں ایک دفعہ اس کے لیے جمع کیا جائے کہ جو مشن اس بزرگ کا زندگی میں تھا اس کی تکمیل ہو جائے نیز اس شیخ کے متعلقین میں جو کاملین ہو ناقصین کے تربیت کر سکیں لیکن مفاد پرستوں نے اس کو بالکل غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اس لیے آج کل اکثر اور سور میلوں میں فرق کرنا مشکل ہے ظلم کی بات یہ ہے کہ غلط حرکت ویسے بھی غلط ہوتی ہے لیکن اگر اس کو متبرک مقامات یا اوقات میں کیا جائے تو اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے اس لیے اولیاء اکرام کے مزارات پر بیدات اور کو فجور کا ارتکاب کرنا اور بھی سخت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گندگی سے بچائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام واصل ہو گیا اس سے کیا مراد ہے غیر اللہ سے دل جب منقطع ہوتا ہے اور اس میں حق کی محبت یہ کیا جائے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف باغے ہر مسئلے میں اس کی طرف ذہن جائے تو اس کو واصل ہونا کہتے ہیں مختصر یہ کہ جس کا سو فاصح حال بن جائے وہ واصل ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا واصل ہونا کہ جیسے قطر سمندر میں مل جاتا ہے کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ تو جسم کا خاصہ ہے اور جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے خالق خالق اور مخلوق مخلوق اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہو گئے ہیں اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ایسے لوگ ملحی تھے اور اسلامی حکومت میں گردنزنی ہے حضرت بہت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے لوگ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ خوف اللہ یعنی کا وصول تو سچ ہے لیکن وہ سفر یعنی جہنم کے ساتھ باصل ہو گئے مرادی کی جہنم بھی بن گئے بعض حضرات کو مجھ کہتے ہیں کیا یہ اولیاء ایک کرام کی ایک قسم ہے جن حضرات کو کسی مجاہد اور کسپ کے بغیر حوالی باتیں حاصل ہو جائے ان کو رب تالا فقط اپنی مرضی سے مجتبائن کہتے ہیں اس سے لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن ان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے